ہم دھونات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ علام اللہ نبی بعدہ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ اِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا صدق اللہ العزیم آج کے درس کا آغاز سورة النساء کی آیت نمبر 69 سے کیا لیا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللہ اللَّهَ وَعَتِيعُ الرَّسُولِ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی وہ ال امر منکم اور اپنے میں سے امر والوں کی حکم والوں کی اختیار والوں کی اطاعت کرو ان تین کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور امر والوں کی حکم والوں کی اختیار والوں کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو آپ جانتے ہی ہیں امر والے کون ہیں بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد نیک اور شریعت پر عمل کرنے والے حکمران ہیں اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں امر والے علم والے جن کا حکم چلتا ہے جن کا فتویٰ چلتا ہے جن کا مسئلہ چلتا ہے ان کی اطاعت کرو حکمرانوں کی اطاعت کا بھی اور امیر کی اطاعت کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو جو تمہارا امیر ہے لیکن امیر کی جو اطاعت ہے حکمران کی اطاعت یہ اس وقت ہے جب کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کسی بات کا حکم دے اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم او و تا المر مسلم فیما احبا او کری مالمی عمر بیماسیا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے اس کی بات سنے اور مانے چاہے امیر کی بات دل کو لگے یا کہ نہ لگے مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے خلاف ہو اس کی اطاعت کرے اس کی بات مانے لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے ویزا بھی معاشیت فلاں ولا لیکن اگر امیر اور حکمران کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو ایسی صورت میں نہ تو اس کی بات کا سننا جائز اور نہ اس کی اطاعت کرنا جائز اور یہ معاملہ صرف امیر تک محدود نہیں ہے حکمران تک محدود نہیں بلکہ والدین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بات کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہے لیکن اگر شریعت کے دائرے سے باہر کوئی ایسا حکم دیں کہ ان کا حکم ماننے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں والدین کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے بلکہ شیخ اور مربی اور مرشد اور پیر اس کی اطاعت بھی اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا شیخ ہو ایسا پیر ہو کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کسی بدعت کا معصیت کا گناہ کے کسی کام کا تو ایسی صورت میں اس شیخ اور اس پیر کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لاتاعت مخلوق معصیت الخالق جہاں مخلوق کی بات ماننے سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے وہاں تو ہم صرف خالق کی بات مانیں گے تو فرمائے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے امر والوں کی اختیار والوں کی جن کا حکم چلتا ہے ان کی اطاعت کرو ف ان تنازع تم فی شعی ان فرد اللہ بر اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر تنازع ہو جائے آپس میں تمہارے درمیان اور امیر کے درمیان امیر کہتا ہے کہ میری بات مانو اور تم اس سے اختلاف کرتے ہو امیر کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور تم اس سے اختلاف کرتے ہو تو ایسی صورت میں اس اختلاف کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو اب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیسے پیش کریں گے نہ ہمارے سامنے یعنی اللہ مشخص طور پر آنکھوں سے جسے ہم دیکھ سکیں اس طریقے سے موجود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے موجود تو کیسے پیش کریں گے اختلاف اور تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ گویا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور سنت رسول اللہ کے سامنے پیش کرنا گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے تو فرمایا کہ ان کے سامنے پیش کر دو اس موقع پر ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ اکرام اپنے امیر کی قیادت میں جا رہے تھے کسی معاملے میں امیر ان سے ناراض ہو گیا جسے امیر مقرر کیا گیا تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا جب ہم اسلامی اصطلاح کے طور پر امیر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مالدار نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد وہ ہوتا ہے جسے امام مقتدہ پیشوا رہبر مقرر کیا جائے کہ اس کے تحت جماعت چلے گی اور کے تحت لشکر چلے, جا چلے گا اور اس کی بات مان کر چلا جائے گا یہ مراد ہوتا ہے امیر سے تو امیر کسی بات پر ناراض ہو گیا اپنے معمورین سے اپنی جماعت کے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا اتنا ناراض ہوا کہ امیر نے آگ جلائی ایک گڑے کے اندر اور ان سے کہا کہ سب چھلانگے لگا دو اس میں انہوں نے کہا ہم تو چھلانگ نہیں لگاتے ہم تو چھلانگ نہیں لگاتے اور عجیب بات کہی اور نے کہا کہ ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے ایمان قبول کیا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آگ میں چلانگ لگا دو ہم نے جو ایمان قبول کیا تو کس لیے تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے تو اگر آگ ہی میں جلنا تھا تو پھر ایمان قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی نہیں مانی امیر کی بات واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا آپ کو سنایا گیا یہ سارا معاملہ تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی اور تعریف بھی اس انداز میں فرمایا کہ اگر تم امیر کی بات مان کر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو پھر ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہتے تم نے اچھا کیا جو اس کی بات کو نہیں مانا ہے تو معصیت میں اتعد جائز نہیں اصل جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر فرمایا کہ اختلاف ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ سراہتن اس کا حکم کتاب اللہ میں بھی نہیں ملتا اور سراہتن اس کا حکم حدیث سے رسول اللہ بھی میں بھی نہیں ملتا اختلاف ہو گیا تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ قرآن اور حدیث سے جو اصول ثابت ہیں ان کے سامنے پیش کرو اس مسئلے کو ان کی کسوٹی پر اس کو پرکھو تو اگر یہ مسئلہ ان اصولوں پر پورا اترتا ہے تو پھر اگر جواز کا حکم ثابت ہوتا ہے تو تم اسے اسے بھی جائز مان لو اور اگر عدم جواز کا حکم ثابت ہوتا ہے تو تم اس کو بھی نجائز تسلیم کر لو اس لیے کہ سارے مسائل زندگی کے سارے مسائل وضو کے سارے مسائل نماز کے سارے مسائل استنجا اور غسل کے سارے مسائل یہ آپ کو سراہتن نہ قرآن میں ملیں گے نہ حدیث میں ملیں گے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے وہ کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو کہ جو سارے کے سارے مسائل قرآن سے سلاحتن ثابت کرتے سلاحتن کہ قرآن میں اب قرآن میں مصبوق کا حکم تو نہیں ہے مدرک کا حکم نہیں ہے لاحق کا حکم نہیں ہے یہ نماز کے مسائل کی بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے حدیث میں بھی آپ کو استنجا غسل وضو اور نماز روزہ زکوٰۃ کے سارے مسائل نہیں ملیں گے ساری جزئیات نہیں ملیں گی ہاں اصول مل جائیں گے کچھ اصول قرآن سے مل جائیں گے کچھ اصول حدیث سے مل جائیں گے تو فرمایا کہ ان اصولوں پر پیش کرو اس اختلافی مسئلے کو اور اس کا حل نکالو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بہت مشہور مسئلہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو برابر سرابر بیچا جائے اور نقد بیچا جائے تو بیچنا جائز ہے اور اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے تو پھر بیچنا جائز نہیں ادھار بیچا جائے تو بھی جائز نہیں گندم اور کھجور نمک اور جو, سونا اور چاندی یہ چھ چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ان چھ چیزوں کو اگر تم آپس میں بیچتے ہو نقد بیچو برابر سرابر بیچو تو بیچنا جائز لیکن ادھار بیچو اور کمی بیشی کے ساتھ بیچو تو بیچنا جائز نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم صرف گندم کے لیے ہے اور کھجور کے لیے ہے چنے کے لیے نہیں ہے باجرے کے لیے نہیں ہے مکئی کے لیے نہیں ہے بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے میں آتی ہیں اور جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر صرف گندم میں کیا بات ہے کہ اس میں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں مگر چنا باجرہ مکئی اور دوسری چیزیں چاول ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے تو اب علماء نے کہا کہ جیسے ان چھ چیزوں میں کمی بیشی حرام ہے اسی طریقے سے ان کے علاوہ دوسری بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کے اندر کمی بیشی حرام ہے کہ ایسا نہیں کو کر سکتا کہ ایک من باجرہ دیا اور اس کے بدلے میں ڈیڑھ من لے لیا یا دس کلو مکئی دی اور اس کے بدلے میں پندرہ کلو لے لی یہ جائز نہیں ہے تو ہم نے مکئی کا حکم باجرے کا حکم اور دوسری بہت ساری چیزوں کا حکم ثابت کیا اسی حدیث سے لیکن قیاس قیاس کرتے ہوئے اس کو کو کہتے کرنا جس میں میں چیزوں کمی حرام قرار دیا گیا اس حدیث سے ہم نے اصول اخذ کیا میں بحث میں نہیں جاتا بڑا باریک مسئلہ ہے ہم نے ایک اصول اخذ کیا امام ابو نیفرحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول اخذ کیا امام مالک نے امام شافی نے امام احمد بن حمل رحم اللہ نے ایک اصول اخذ کیا ایک علت بیان کی کہ یہ علت ہے جس کی بنا پر ان چھ چیزوں کے اندر اللہ کے نبی نے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے یہ علت جس چیز میں بھی پائی جائے گی اس چیز کے اندر کمی بیشی حرام ہو جائے گی اب یہ ہے اصول سے ایک مسئلے کو ثابت کرنا تو فرمایا کہ اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کتاب اللہ کے سامنے حدیث رسول اللہ کے سامنے یعنی جو اصول اخذ ہوتا ہے اور جو قواعد اخذ ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس اختلافی مسئلے کا حل تلاش کرو اس کو کہتے ہیں بھائیو قیاس اور قیاس بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے کوئی امام بھی اور کوئی سمجھدار عالم دنیا کا کوئی سمجھدار عالم قیاس کی حجیت کا انکار نہیں کر سکتا یعنی قیاس بھی ایک حجت ہے ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل کیے جاتے ہیں اخذ کیے جاتے ہیں ثابت کیے جاتے ہیں اور حدیث سے بھی قیاس کا حجت اور دلیل ہونا ثابت ہے حدیثیں تو بہت ساری ایک حدیث سناتا ہوں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا عامل اور گورنر اور اپنا نمائندہ بنا کر اب ایک اجنبی سرزمین میں جا رہے ہیں یہاں مدینہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحر موجود تھی جس مسئلے میں اشکال ہوتا صحابہ پوچھ لیتے لیکن وہاں اجنبی سرزمین میں کہاں کس سے پوچھیں گے نہ فون تھا نہ خط و کتابت کے یہ تیز ترین ذرائع فیکس آج تو اللہ نے ہمیں بڑی سہولتیں عطا فرما دی امریکہ کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا افریقہ کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان اگر چاہے تو پاکستان کے کسی مسئلے سے پاکستان کے کسی عالم سے مفتی سے محدت سے ایک منٹ کے اندر کسی مسئلے کا حل معلوم کر سکتے لیکن اس وقت تو یہ سہولتیں نہیں تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتم آج سے پوچھا اے معاز اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوا کیف فتقی تو اس کا حل کیسے نکالو گے کیسے فیصلہ کرو گے تو انہوں نے فرمایا اقضی بھی کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے ارض کیا اکزی بے سنتی نبی اللہ میں اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا جو کچھ میں نے آپ سے سنا جو کچھ آپ کو کرتا ہوا دیکھا اس سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا اللہ کے نبی نے پوچھا فی سنت نبی اللہ اگر تمہیں اس مسئلے کا جواب میری سنت میں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے تو حضرت معاذ نے فورن کہا جی ولا آلو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا کیاس کروں گا اور قیاس کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں کروں گا پوری ذہنی صلاحیت لڑا دوں گا اللہ کی کتاب کو سامنے رکھوں گا آپ کی سنت کو سامنے رکھوں گا اور پھر اپنی عقل کو لڑاؤں گاس گا, کروں گا قرآن اور حدیث سے جو اصول ثابت ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا تو حدیث میں آتا ہے فضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے خوشی سے اور برکت کے لیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں برکت کے لیے حضور نے اپنا مبارک ہاتھ حید معاذ کے سینے پر مارا یوں بڑا پیار تھا حضور کو حضرت معاذ سے ایمان تازہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں صحابہ کے واقعات کبھی کبھی پڑا کرے ایمان تازہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے حضور یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے حتماج سے کہا تم سوار ہو جاؤ میں پیدل چلوں گا اب ہےتماج بن جبل جیسا با اور محبت کرنے والا صحابی یہ کیسے گوارہ کر لے کہا یا یارس اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمائنی میرا حکم ہے تم سوار ہو جاؤ اب حکم تو حکم کا تو ماننا ضروری سوار ہو گئے اور اللہ کے نبی انہیں روانہ کرنے کے لیے ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور اس موقع پر حضور نے ایک بات یہ بھی کہہ دی جس نے حضرت معاز کے جذبات میں تو تلا مچایا ہی خود حضور بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے حضور نے ہے معاذ سے تھوڑا سا چہرے کا رخ ادھر کرتے ہوئے فرمایا ایم ہو سکتے ہیں تم واپس آؤ تو تمہارا گزر میری قبر پر ہو اور میری زیارت نہ کر سکو اور یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسو سے چھلک پڑی تو بار کر رہا تھا حضور نے احتماج کے سینے پر ہاتھ مارا محبت سے پیار سے اور برکت کے لیے اور فرمایا الحمد اللہ وفق رسول رسول اللہ علامہ یارزا رسول اللہ اس جملے کا صحیح لطف تو آپ عربی ہی میں لے سکتے ہیں اگر آپ عربی سے واقف ہوں الحمد الذي وفق رسولہ رسول اللہ علامہ یرزا رسول اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو اس چیز کی توفیق اور سمجھ عطا کی جس پر رسول اللہ راضی ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو رسول قاسد کو بھی کہتے ہیں، نمائندے کو بھی کہتے ہیں آج کو کہا یہ میرا رسول ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو اس اللہ کا شکر جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو ایسی سمجھ اتا فرمائی اور ایسا راستہ سجھایا کہ جس پر رسول اللہ راضی ہیں اللہ کے رسول راضی ہیں تو قیاس کا حجت ہونا اجتہاد کا ایک دلیل ہونا شرعی دلیل ہونا یہ حدیث ثابت ہے اور امت میں سے کوئی بھی سمجھدار عالم قیاس کی حجیت سے انکار نہیں کر سکتا بعض بدنسیب ہیں بد نصیب ایسے لوگوں کو نصیب کہنا چاہیے بے ادب منہ پھٹ لوگ وہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ قیاس کرنا تو شیطان کا کام ہے قیاس کرنا جو آئینما کی تقلید سے نفرت کرتے ہیں دیکھیں اختلاف کی بھی ایک حد ہوتی ہے آپ اختلاف کرتے ہیں آپ تقلید نہیں کرتے لیکن اختلاف کی ایک حد ہے اختلاف میں گالی گلوچ کرنا یہ جائز نہیں ہے خلاف اور چیز ہے اختلاف اور چیز ہے دلیل کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کیا جائے کوئی حرج نہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہوا بعض اوقات کسی مسئلے میں صحابہ نے حضور سے بھی اختلاف کیا حضور کی رائے اور صحابہ کی رائے اور حضور نے اختلاف کرنے کی تربیت دی کیسے اختلاف کیا جاتا ہے تو اختلاف کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے تو بعض ایسے حضرات جو تقلید سے نفرت کرتے ہیں ان میں سے بعض سارے نہیں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں یہ سمجھے کہ سارے غیر مقلدوں کو یہ کہہ دیا نہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے شیطان نے کیا تھا سب سے پہلا قیاس شیطان نے قیاس کیا نا لیے کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا آدم مٹی سے پیدا کیا گیا آگ مٹی سے بہتر لہذا میں آدم سے بہتر. تو اس کو, اس واقعے کو سامنے رکھ کر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے تو معاذ اللہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کہہ رہے کہ شیطان کا کام ہے تو حضرت معاذ بن جبل پر بھی یہ فتوا لگ رہا ہے صحابہ پر بھی یہ فتوا لگ رہا ہے اور امت کے بڑے بڑے آئینہ پر یہ فتوا لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کام کرتے تھے جو شیطان کا کام تھا تو میرے بھائیو اس آیت کریمہ سے کیا اس کی حجیت کو ثابت کیا گیا بلکہ بعض حضرات نے اس آیتِ سے شریعت کے جو چار مساجر ہیں شریعت کے چار مراجع چار منابے چار سرچمے ان چاروں سرچشموں کو اس آئت کریمہ سے ثابت کیا ہے چار سرچمے کون سے ہیں جن سے پوری شریعت اخذ ہوتی ہے شریعت کے سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اس کے بعد امت کا اجماع امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے اور اس کے بعد قیاس اجتہاد یہ چار مسادر ہیں شریعت کے چار سرچمے ہیں ان سے مسائل اخذ ہوتے ہیں شریعت کے تو ثابت کیا گیا کہ اس آئ کریمہ سے یہ چاروں مساجر اور چاروں مراجے ثابت ہو رہے ہیں اس لیے کہ یادین آمن اللہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس سے کتاب اللہ کا حجت ہونا ثابت ہوا بتی الرسول رسول کی اتاد کرو حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوا اولی الامر منکم اپنے میں سے باخبر لوگوں با اختیار لوگوں با علم لوگوں کی اطاعت کرو اس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا رسول اور اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی کتاب اور حدیث سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالو تو اس سے فقہ قیاس اور اجتہاد کا حجت ہونا وہ ثابت ہو گیا تو شریعت کے جو چار مسادر ہیں چار مراجے چاروں کی حجیت اس آئےت کریما ثابت ہوتی ہے فرمایا کہ اِن بل الاخر اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر خیر خیروں احسن تبیلا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اجماع امت کی اتاد اور قیاس کی اتات ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا سب سے بہترین زندگی میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں سب سے بہترین زندگی وہ زندگی ہے جو کتاب اللہ کی روشنی میں بسر ہو اور جو سنت رسول اللہ کی روشنی میں بسر ہو اللہ کی قسم ایسی زندگی میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے کامیابی ہی کامیابی ہے اور جب زندگی گزاری جائے گی کتاب اللہ کو چھوڑ کر سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر تو دنیا میں بھی انتشار اضطراب بے قراری اختلاف لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد قتل و غارت گری یہ ہوگا اور آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا یہی پریشانی وہاں پر بھی سکون نہیں ملے گا اسے اس فرد کو بھی اور اس جماعت کو بھی جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر اور سنتے رسول اللہ کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پورا معاشرہ پوری سوسائٹی پورا ملک پوری قوم اور بلکہ پورا عالمی اسلام اختلافات استرابات پریشانیوں لڑائیوں جھگڑوں فطروں فساد کا شکار ہے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اختیار کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھے ہے جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو انجیل اور زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں دعوی یہ لیکن عمل کیا ہے یوریدون ایتحکمت وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے تاغت کی عدالت میں جائیں رجوع کریں تاغوت کی طرف دعوے تو ہیں ایمان کے ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں تو زبور انجیل کو بھی مانتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے معاملات اور باہمی تنازعات کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تاغت سے ابھی بتاتا ہوں تاغت کیا ہے پہلے اس ات کریمہ کا شار نزول سن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ یہودی نے کہا کہ چلو اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے یہودی بھی جانتے تھے کہ حضور عدل کی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کی بات نہیں کرتے چاہے معاملہ اپنے دشمن ہی کا کیوں نہ ہو چاہے مقدمہ یہودی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو عیسائی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو حضور کے ذاتی دشمن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو